حمر صاحب صاحر سوال میرا کچھ جمعے کی نماز کے متعلق ہے کہ جمعے کی نماز مثلا اگر ہم لوگ کسی بدعجیدہ کی ملک میں ہوں اگر ہمیں وہاں اپنی جمعے کی نماز اپنی سیپریٹ کروانی ہو تو ہم اگر کسی گھر میں مثلاً اگر صرف جمعہ کا انتظام کر کے جہاں لوگ رہے ہیں ادھر ہی اگر ہم اب ہال کے اندر اگر جمعہ کا اہتمام کروا لیں تو اسی مجھے جمعے کی شرائط پوچھنی ہے کہ جمعہ ارینج کروانے کے لیے مسلم جمعہ کی شرائط ہیں اللہ صاحب ارے چیز گھر میں تو جمعہ نہیں ہوتا جمعہ تو ہمیشہ میں ہوتا ہے اور جہاں سید عقیدہ مسا و جمعہ فرض نہیں ہوتا اور جمعہ کے لیے پھر اتنے عام شرط ہے کہ جہاں بھی آپ جمعہ کرا رہے ہیں وہاں کسی کو آنے سے منع نہیں کر سکتے اور کسی کو وہاں سے نکال نہیں سکتے جو چاہے جس وقت چاہے وہاں آئے تو اس کے علاوہ جو اگر اتنے عام بھی نہیں ہے اور مسجد بھی نہیں ہے تو وہاں جمعہ نہیں ہوگا وہاں نمازیں زور پڑی جائے گی جی بھائی بائی تشریح